اس سبب سے ہم نیبن اسرائیل پر لکھ دیا کہ جسنی کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے ازمے میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا اور جسنی ایک جان کو جلا لیا اس نے گویا سب لوگوں کو جل لیا اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے پھر بے شک ان میں بہت اس کے بعد ضمہ میں زیادتی کرنے والے ہیں